وَشد أن محد عبده ورسوله يا أي الذيين آمناتخ الله قطقات و أي الذين آمناتخ الله قطقات فلا توتُ إ وأأَتُ مصمون يا أي الناس سق رك الذي خلقكم من ننفس واحد وخلَق منها زوجها وب منهُ رجال كثير ونساء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 مشر العمور محدثاتها وک اللہ محدم وكل وک اللہ بِدعَ، وكل غلالہ في النار غلال فنار الوافی بافِ یہ اس کتاب کا نام ہے جس کتاب کی احادیث کا دورہ چل رہا ہے اور اس کتاب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کو جمع کیا گیا ہے اس انداز سے کہ احادیث کا تقرار نہ ہو اس کتاب کو کتاب کے مولف نے تقریباً دس مقاصد میں تقسیم کیا ہے ان مقاصد میں سے تیسرا مقصد عبادات سے تعلق رکھتا ہے یعنی کہ اس مقصد میں وہ احادیث آئیں گی جن احادیث کا تعلق عبادات سے ہے اس تیسرے مقصد میں کئی ایک کتب ہیں ان کتب میں سے ایک کتاب نماز کے بارے میں ہے نماز کے فضائل کے بارے میں نماز کی ادائیگی کے طریقہ کے بارے میں اور نماز سے متعلقہ دیگر احکام و مسائل کے بارے میں اس کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں ان فصلوں میں سے تیسری فصل اس کا تعلق ہے صفت الصلاح یعنی کہ نماز کے طریقہ سے اور اس میں کئی ایک ابواب ہیں ان ابواب میں سے ایک باب ہے اور یہ چھٹا باب ہے باب قراعۃ الفات فی کل رق ہر رکعت میں سر فاتحہ کی تلاوت کرنا اور اس چھٹے باب میں دو حدیثیں ہیں پہلی حدیث یعنی کہ حدیث نمبر چار سو سولہ فور ون سکس ہم پڑھ چکے تھے اور آج ہم پڑھیں گے فور ون سیون یعنی کہ چار سو سترہ اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کا نام ہے امام مسلم عن ابی ہو رہی رتعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من منص اللہ قرآن فہیہ خداد صلاطن غیر و تمام جناب ابو حریرا سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا منصل اللہ سلاطن جس نے کو ایسی نماز پڑھی لم یکرا فیحہ بھی ام جس میں اس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی فہی خدا تو وہ نماز ناقص ہے جس نے کوئی ایسی نماز پڑھی جس نماز میں اس نے تلاوت نہیں کی کس چیز کی تلاوت نہیں کی ام القرآن کی ام القرآن یہ کس صورت کا نام ہے سر فاتحہ کا نام ہے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ سر فاتحہ کے کئی ایک نام ہیں ان ناموں میں سے ایک نام یہ ہے ام القرآن یعنی کہ یہ قرآن کی اصل ہے یہ قرآن کی جڑ ہے یعنی کہ اس صورت میں ان مضامین کا خلاصہ آ گیا ہے جو مضامین پورے قرآن قریب میں موجود ہیں اس صورت میں اللہ کی توحید کا بیان ہے توحید الوہیت بھی ہے توحید ربوبیت بھی ہے توحید اسماؤ و صفات بھی ہے اور اس صورت میں قیامت کا تذکرہ بھی ہے اور اس میں اللہ کی عبادت کا تذکرہ بھی ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کی جائے گی اور اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ مدد صرف اسی سے مانگی جائے گی اس میں سرات مستقیم کا اللہ سے سوال بھی ہے وہ راستہ جو جنت میں لے جانے والا ہے اور اس راستے کا تعارف بھی ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے یعنی کہ یہ راستہ ان لوگوں کا جن پہ اللہ کا انعام ہوا اس لحاظ سے یہ صورت ام القرآن ہے تو نبی علیہ سب سے فرما رہے ہیں کہ جس نے کوئی نماز پڑھی اور یہاں پہ دیکھیے کوئی نماز یعنی کہ چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو اور رات کی نماز ہو یا دن کی نماز ہو فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو اکیلے آدمی کی نماز ہو یا امام کی نماز ہو یا مقتدی کی نماز ہو من صلی اللہ صلاً جس نے من کا لفظ بھی عموم کے لیے ہے جس نے کوئی ایسی نماز پڑھی لم خلافی ہا جس نماز میں اس نے تلاوت نہیں کی کس چیز کی قرآن سورہ فاتحہ کی فہیہ تو یہ نماز کیونکہ وہ نماز جو فاتحہ کے بغیر ہے فہیہ خدا جن تو یہ کیا ہے ناقص ہے سلاساً آپ نے یہ الفاظ کہ یہ نماز ناقص ہے یہ تین مرتبہ دہرائی تین مرتبہ آپ نے کہا کہ یہ نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے تو سلاسن کا تعلق جو ہے یہ ہی خدادن سے ہے فیا خداد سے ہے کہ تین مرتبہ کیا تین مرتبہ یعنی کہ تین مرتبہ آپ نے یہ کہا کہ فہیہ خدادن تو ایسی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے غیر و تمام مکمل نہیں ہے مکمل نہیں ہے یہ کس کی وضاحت ہے خداد کی کہ خداد کا معنی مفہوم کیا ہے کہ غیر و تمام یہ نماز مکمل نہیں ہے فقیر علیبی حریرا تو جناب ابو حریرا سے کہا گیا جناب ابو حریرہ نے نبی علی الطلام کی یہ حدیث بیان کی تھی تو ان سے کہا گیا انا نقون و وراء المام کہ یقیناً ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں یعنی کہ کبھی ہم مقتدی ہوتے ہیں جب ہم تنہا نماز پڑھیں تب تو ہم سرفات پڑھتے ہیں ہم امام بن جائیں تب بھی پڑھتے ہیں لیکن جب ہم امام کے پیچھے ہو مقتدی ہوں تب کیا کریں نقن ورال امان یقیناً ورال امام یقیناً ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں فقال جناب ابو حرا نے فرمایا اقرا بحا فی نفس کا اقرا تلاوت کرو بحا اس کی کس کی سرح فاتحہ کی فی نفسی کا اپنے اپنے نفس میں یعنی کہ سرری طور پہ اونچی واضح نہ پڑو امام کے پیچھے بھی پڑھو لیکن اونچی واض سے نہ پڑھو آسا واضح سے پڑھو تو اس سے پتہ چلا کہ جناب ابو حرا اس حدیث کا مفہوم بتا رہے ہیں کہ امام کے پیچھے بھی صرف آتیاں پڑھی جائے گی لیکن آستہ واض سے پڑی جائے گی اونچی آواز سے نہیں پڑھی جائے گی تو اقرا بحا فی نفسی کا سے مراد زبان سے پڑھنا ہے دل میں سوچنا نہیں ہے کیونکہ کہا گیا اقرا ابیحا اسے پڑھنا فی نفسی کا کہاں اپنے جی میں اپنے نفس میں فمی سمعت و رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم یقول جناب ابو ریہ نے فتوا دیا فتوا دینے سے پہلے بھی حدیث بیان کی ہے کون سی کہ جس نے کوئی ایسی نماز پڑھی جس میں اس نے ام القرآن کی تلاوت نہیں کی سرف آتح کی تلاوت نہیں کی تو وہ نماز ناقص ہے پھر جب ان سے سوال کیا گیا کہ امام کے پیچھے کیا کریں تو کہا امام کے پیچھے بھی پڑھو آستہ واس پڑھو اب اس کی تائید میں مزید ایک حدیث لا رہے ہیں کہتے ہیں فنی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ میں نے نبی علیہ السلاۃُ السلام سے سنا ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے قال الله تعالی, تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون سی حدیث ہوئی حدیث قدسی جس حدیث میں اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہوں بندے سے اسے کہتے ہیں حدیث قدسی عام طور پہ حدیث میں مخاطب ہم سے کون ہوتے ہیں ہم سے کلام کون کرتے ہیں نبی علیہ سعۃد اسلام لیکن جس حدیث میں خود اللہ تعالی مخاطب ہوں اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث کے کچھ سی تو قال اللہ تعالی اللہ تعالی نے فرمایا قسم تو سلاۃ ابئی عبدی نصفین کہ میں نے سلاد کو تقسیم کر دیا ہے کس کو نماز کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان نصفنی دو حصوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے نماز کو اللہ نے تقسیم کر دیا ہے جبکہ نماز تو پوری کی پوری کس کے لیے ہوتی ہے اللہ کے لیے ہوتی ہے کل ان نسلاتی و نسوخی و محمتی رب العالمین اللہ تعالیٰ تو یہ حکم دے رہے ہیں سور انعام میں کہ آپ کہہ دیں یقیناً میری نماز میری ہر عبادت میری موت میری زندگی للہ اللہ کے لیے ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے لا شریک الحو اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نماز تقسیم ہوگی آدھی اللہ کے لیے آدھی بندے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سورہ کوثر میں کہتے ہیں فصلی فصل نماز کس کے لیے پڑھیں اپنے رب کے لیے پڑھیں ہر عبادت اللہ کے لیے خاص ہوتی ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا تو گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ اسلات کا رفت بولا گیا جس کا اردو میں ہم ترجمہ کر لیتے ہیں نماز اسلاد سے مراد یہاں پہ کیا ہے سورہ فاتحہ اسلا سے مراد کیا ہے سورہ فاتحہ جیسا کہ بعد میں آنے والی حدیث سے پتہ چلے گا تو السلاح سے مراد کیا سورہ فاتحہ کو اللہ نے تقسیم کر دیا اپنے درمیان و بندے کے درمیان اور جناب ابو ایرا کہنا چاہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو نماز قرار دے دیا گیا ہے گویا کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں وہ نماز نماز نہیں سورہ فاتحہ کی نماز میں اہمیت اتنی زیادہ کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں وہ نماز نماز ہی نہیں یہ وہی انداز ہے جیسے نبی علی صلّام حج کے بارے میں کہتے ہیں کہ الحج عرفہ حج کس چیز کا نام ہے نو طریق کو مدانی عرفات میں وقوف کرنے کا نام ہے یعنی کہ جس نے نو طریق کو میدانی عرفات میں وقوف نہیں کیا اس کا حج حج نہیں ہے ایسے ہی جو آدمی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نماز نہیں ہے کیونکہ سورہ فاتحہ کی نماز میں اتنی اہمیت ہے کہ خود سورہ فاتحہ کو نماز کرا دے دیا گیا ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ام قرآن ہے اور ایک اسلاح بھی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلاب کو تقسیم کر دیا اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان نصفہ ہی نہیں دو حصوں میں ولی ما ماسل اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے سوال کیا یعنی کہ میرے بندے نے جو مانگا ہے اس کو ملے گا سورہ فاتحہ میں میرے بندے نے جو مجھ سے سوال کیا ہے بندہ کیا سوال کرتا ہے یہ آگے وضاحت آ رہی ہے فعیدہ یہاں سے وضاحت شروع ہو گئی ہے اس پہلے جملے کی پہلا جملہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے نماز کو سلاد کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جس کا اس نے سوال کیا ہے اب اس کی وضاحت فیدا قاردو بس جب بندہ کہتا ہے بس جب بندہ یہ کہے الحمد للہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں لاہ اللہ کے لیے خاص ہیں رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے الحمد تمام طریفیں کیونکہ الصراق کے لیے ہے للّا ہی اللہ کے لیے خاص ہیں لام کون سا ہے اختصاص کا ہے تو تمام ہر قسم کی حمد و سنا خاص اللہ کے لیے کون سا اللہ اللہ کا تعارف کیا ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے رب کس کو کہتے ہیں رب وہ جو پالنے والا رب وہ جو پیدا کرنے والا رب وہ جو تمام امور کی تدبیر کرنے والا رب وہ جو ہر چیز کا مالک ہے یہ ساری چیزیں رب کے معنیٰ میں داخل ہیں تو اللہ تعالی تمام جہانوں کا رب ہے یعنی کہ سب کا خالق سب کو پالنے والا سب کا مالک سب کے امور کی تدبیر کرنے والا اچھا اللہ تمام جہانوں کا رب ہے کون سے جہان جہان کتنے ہیں ہم نے تو سنا ہوگا دو جہان ہیں ایک دنیا اور ایک آخر اور یہاں پہ کہا جا اللہ تمام جہانوں کا رب ہے تو جہان بہت زیادہ ہیں انسانوں کی اپنی دنیا ہے انسانوں کا جہان جنوں کی اپنی دنیا ہے تو جن بھی ایک ہے جانوروں کی اپنی دنیا ہے وہ بھی ایک جہان ہے پرندوں کی اپنی دنیا ہے وہ بھی ایک ہے درختوں کی اپنی دنیا ہے وہ بھی ایک ہے پانیوں کی اپنی دنیا ہے وہ ایک جہان ہے پہاڑوں کی اپنی دنیا ہے وہ ایک جہان ہے آسمانوں کی اپنی دنیا ہے وہ ایک ہے زمینوں کی اپنی دنیا ہے وہ ایک جہان ہے اور پھر آپ مزید آگے گہرائی میں چلے جائیں جانوروں میں مثال کے طور پہ بینسوں کی اپنی دنیا گائیوں کی اپنی دنیا اونٹوں کی اپنی دنیا بکریوں کی اپنی دنیا اور پیڑوں کی اپنی دنیا اس انداز سے کئی ایک جہان ہیں تو اللہ تعالی تمام جہانوں کا رب ہے قال اللہ تعالی تو جب بندہ کہتا ہے نماز میں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالی کیا کہتے ہیں قال اللہ تعالی تو اللہ تعالی کہتے ہیں حمیدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد و صناح بیان کی ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے میری حمد بیان کی ہے دیکھیے سورہ فاتحہ کی نماز میں کتنی اہمیت ہے کہ جب امام کہے گا الحمدللہ للہ مقتدی بھی کہے گا ہر ایک اللہ کی طرف سے جواب آئے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں کہیں گے میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے اور یہاں سے اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے اللہ کے علم کا پتہ چلتا ہے ایک ہی وقت میں کتنے ہی بندے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے یہ لفظ سن کر الحمدللہ للہ رب العالمین کہتے ہیں حامدنی آبدی و عیدا قال اور جب وہ کہے کون بندہ کیا کہے الرحمن الرحیم کہ بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا دونوں مبالغے کے لفظ ہیں یہ اللہ کی صفت رحمت پہ دلال کرتے ہیں اور ہم اللہ کی صفات میں سے صفت رحمت کو بھی مانتے ہیں جیسے دیگر صفات کو مانتے ہیں بغیر کسی تعویل کے بغیر کسی تعریف کے اور بغیر کسی معنی کی تبدیلی کے قال اللہ تو جب بندہ کہے الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی اللہ تعالی کیا کہتے ہیں علی عبدی میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے اس کا معنی بھی تعریف کا ہوتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے میری صنا بیان کی ہے جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں حمد و صنا تو پہلے کیا آ حمد ہمد اب کیا آ گئی صنا اب شروع میں کیا کہا گیا تھا سورف فاتحہ اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کر دی ہے ایک حصہ اللہ کے لیے ایک حصہ بندے کے لیے تو اب تک جو بندہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کے لیے ہے اللہ کی حمد و صنا اللہ تعالیٰ کی تعریفیں و ادا قال اور جب بندہ کہے مالکی اوم الدین روز جزا کا مالک یعنی کہ شروع میں آیا تھا نا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اب اس اللہ کا تعارف آ رہا ہے رب العالمین وہ تمام جہانوں کا مالک ہے تمام جہانوں کا رب ہے پھر تعارف کیا آیا الرحمن الرحیم وہ رحمان و رحیم ہے بہت مہربان احترام کرنے والا ہے تیسرا تعارف کیا آ گیا مالکی اوم الدین وہ روز جزا کا مالک ہوگا آخرت کے دن کا مالک ہوگا وہ دنیا کا بھی مالک ہے پھر یہ کیوں کہا گیا روزِ جزا کا مالک ہوگا کیونکہ آخرت کے دن اس کی بادشاہ سب کے لیے وعدے ہو جائے گی سب کے لیے ایان ہو جائے گی وہاں غلط طور پہ بھی کوئی یہ کہنے والا نہیں ہوگا کہ میں بھی بادشاہ ہوں دنیا میں تو کئی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بادشاہ ہوں میں شہنشاہ ہوں اگرچہ ان کی بادشاہ عارضی کل بھی میں نے بتایا تھا کب ملتی ہے بادشاہ ایک عمر کے بعد ایک مدت کے بعد چالیس سال کی عمر میں ملتی ہے ساٹھ سال کی عمر میں اسی سال اس سے پہلے وہ بادشاہ نہیں ہوتے اور پھر پانچ سال دس سال بادشاہ رہتے ہیں پھر کوئی اور آ کے اقتدار میں قبضہ کر لیتا ہے ان کو ہٹا دیتا ہے جیل میں ڈال دیتا ہے بادشاہ ختم اور جب بادشاہ رہتی ہے تب بھی عجیب بادشاہ ہے کہ بادشاہ سلامت ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ پتا نہیں کب میرا کوئی سیکورٹی گارڈ مجھے گولی مار دے مجھے قتل کر دے فوج کا سپا سلار مجھے گرفتار کر لے میرا تختہ الٹ دے اور یہ سارے امور نہ بھی ہو تو فوت ہو گیا بادشاہت ختم تو حقیقی بادشاہ پھر کون ہوا اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین روز جدا کا مالک ہے اس دن اس کی بادشاہت واضح ہو جائے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون مقام پہ لیما نیل ملک اللہ تعالی خود پوچھیں گے روزے قیامت روز آخرت میں آج بادشاہت کس کی ہے کوئی جواب نہیں دے سکے گا اللہ ہی کی طرف سے جواب آئے گا لِلَّهِ الواحد آج بادشاہت ایک اللہ کی ہے کسی اور کی نہیں ہے تو جب بندہ کہے مال کی اوم الدین کہ وہ روز جزا کا مالک ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی میرے بندے نے میری تعظیم کی ہے میری عظمت بیان کی ہے میری بڑائی بیان کی ہے مقال امر رتن اور ایک مرتبہ کہا کس نے ایک امکان اور احتمال یہ ہے کہ نبی علی السلاۃ اسلام نے کہا اور ایک احتمال یہ ہے کہ جناب ابو رحرا نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کبھی نبی علی السلاۃسلام سے یہ لفظ نقل کیے مجدنی آبدی اور کبھی یہ نقل کی ہے فوضا فو علیہ عبدی وقال مرتن اور ایک بار کہا مرتن ایک بار قال کہا کس نے کہا یا تو مراد ہیں نبی علیہ سات اسلام کہ آپ نے کہا کہ جب بندہ کہیں مال کی الدین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسجد علی آبدی میرے بندے نے میری تعظیم بیان کی ہے یا نبی علی صلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فوضا فو علیہ عبدی میرے بندے نے آپ نے امور میرے سپرد کر دیئے اور یا پھر جناب ابو رحلہ کہتے ہیں کہ ربی علی سات اسلام نے اللہ تعالیٰ کے الفاظ جب بیان کیے تھے تو مال کی یوم دین کے جواب میں یا تو آپ نے کہا تھا مجدنی عبدی کہ میرے بندے نے میری عظمت بیان کی ہے وقال امر اور ابو رحلہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا کہ عبدی میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سب کر دیے فعیدا قال تو جب کہے کون بندہ جب بندہ کہے ایا کی نبویا کیستا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں یہ صرف کا معنی کہاں سے پیدا ہوا ای یا کا مینا ہے تیری نابدو کا محنہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہی کدھر سے آ گیا صرف کدھر سے آ گیا اس لیے کہ عربی زبان کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے فیل آتا ہے پھر فائل آتا ہے پھر مفول آتا ہے اب یہاں پہ فیل کیا ہے عبادت ہم عبادت کرتے ہیں اور فائل کیا ہے ہم عربی زبان کے لحاظ سے مفول تیری کیونکہ عبادت اللہ کی ہو رہی ہے تو تیری کا لفظ جو ہے یہ بعد میں آنا چاہیے تھا یوں ہونا چاہیے تھا جملہ نہ کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں لیکن کا کو پہلے لایا گیا اور اصول یہ ہے کہ وہ لفظ جس کا مقام و مرتبہ بعد میں ہو اسے پہلے لایا جائے تو کلام میں گفتگو میں کیا پیدا ہو جاتا ہے حسد تخصیص پیدا ہو جاتی ہے اب مانا کیا بنے گا تیری ہی ہم عبادت ہی کرتے ہیں <كَنَسْتَعِن> اور تج ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں مدد مانگتے ہیں چاہتے ہیں مانگتے ہیں کس کا مانا ہے سین کا اور <كَنَسْتَعِن> میں بھی کاف پہلے آ گیا ہے نسطین کا نہیں ہے بلکہ اییا کا ہے یہاں بھی میں نے تو تج ہی سے مدد مانگتے ہیں تو عبادت اللہ ہی کی کریں افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسلمان قبروں پہ آ کے قبر والوں سے دعا کر رہی ہوتی ہیں اور جب ہم روکیں تو کہتے ہیں بھی میں قبر والے سے نہیں مانگ رہا پھر کیا کر رہے ہیں جی آپ میں قبر والے سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے لے کر دو میں قبر والے سے سفارش کا سوال کر رہا ہوں تو گزارش یہ ہے کہ قبر والے سے دعا کرنا چاہے آپ بیٹا مانگ رہے ہوں بارش مانگ رہے ہوں رزق مانگ رہے ہوں یا قبر والے سے یہ دعا کرنا کہ تم اللہ سے لے کر دو اس میں دعا تو ہو گئی قبر والے کو پکار لیا آپ نے اور دعا کیا ہے سب سے بڑی عبادت ہے قبر والے سے دعا کرتے ہیں مشکل اوقات میں اسے پکارتے ہیں اسے مشکل کشا کہتے ہیں حاجت روا کہتے ہیں غوث آزم کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو قبروں کی عبادت نہیں کرتے یاد رکھیے گا دعا سب سے بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا جن میں مشتیں اللہ کی ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو ایک اللہ ہی کو پکارو اللہ کے ساتھ دعا میں کسی اور کو شریک نہ کرو افسوس سے کہنا پڑتا ہے مشتوں کے باہر لکھا ہوتا ہے یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد اور کہیں پہ لکھا ہوتا ہے یا علی مدد تو نبی علی سات وسلام کو مدد کے لیے پکارا گیا یہ دعا ہو گئی جناب علی کو مدد کے لیے پکارا گیا کہ یہ دعا ہو گئی اور دعا ہم کس سے کرنی چاہیے اللہ تعالی سے کرنی چاہیے جس کو غیبانہ طور پہ غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر پکارا جائے گا وہ کون ہے ایک اللہ بیگم کو آپ پکاریں زندہ بیگم موجود ہے تو یہ آپ اس کو غیبی طاقتوں کا مالک نہیں سمجھ رہے لیکن قبر والے کو ایسے پکارنا جیسے اللہ کو پکارتے ہیں اب میں جہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ مجھے اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہے لیکن میں پھر بھی یہاں پہ اللہ کو پکارتا ہوں کیوں کیونکہ مجھے پتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا اللہ میری آواز سن رہا ہے میرا اللہ اوپر ہونے کے باوجود میری ہر مشکل کو دور کرنے پہ قادر ہے اس انداز سے جب آپ قبر والے کو پکارتے ہیں تو یہ وہ دعا ہے جس میں شرک ہو گیا اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں غیبانہ طور پہ غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر جس کو پکارا جائے گا مدد کے لیے وہ کون ہے ایک اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی وہ لوگ کہتے ہیں اچھا پھر آپ بیگم سے روٹی کو مانگتے ہیں بیگم سے پانی کو مانگتے ہیں بھائی بیگم کو ہم غیبی طاقتوں کا مالک نہیں سمجھتے بیگم زندہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے سبب بنایا ہے قبر والوں کو اللہ نے سبب نہیں بنایا قبر والوں کے بارے میں اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کہ جو بھی قبروں میں انہیں آپ اپنی واد نہیں سنا سکتے ان تسم المہتا فوج سدگام کو آپ اپنی واد نہیں سنا سکتے وہ دعائ مغافلون جن کو بھی اللہ کے لوا پکارتے ہو تمہاری دعا سے تمہاری پکار سے غافل بے خبر لا علم اور آپ پھر بھی پکارتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے انداز میں غیبی طور پہ ہماری دعا کو سنتے ہیں ہمیں نظر تو نہیں آتے لیکن وہ قبر میں ہونے کے باوجود مٹی کے نیچے ہونے کے باوجود جانتے ہیں کہ میں دعا کر رہا ہوں میں پکار رہا ہوں اور وہاں سے میری حاجت کو پورا بھی کر سکتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ شرک ہے تو جب بندہ کہتا ہے یا کہنا تو یا کہ نستا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اسے مدد چاہتے ہیں کالا تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہادہ بہ نی و یہ جو جملہ ہے یہ جو الفاظ ہیں جو بندے نے کہے ہیں کا ناب دیا کہ یہ میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان ہیں یعنی کہ آدھے میرے لیے آدھے میرے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے کا ناب تیری عبادت کرتے ہیں اور بندے کے لیے کیا ہے وہیا کہنا سین اللہ تو اسے مدد چاہتے ہیں تو مدد کس کے فائدے میں ہے بندے کے فائدے میں ہے عبدی ما سأل اور میرے بندے کے لیے ہے جس کا اس نے سوال کیا بندے نے کس کا سوال کیا ہے استعانت کا مدد کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ جو میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جس کا اس نے سوال کیا بندے نے کیا سوال کیا جی استعانت کا کہ یا اللہ میری مدد کرنا تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں فیدہ کالا جب بندہ کہے دن اسرات المستم کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا یہ ہدایت ہے اور یہاں پہ ہدایت کی کون سی قسم ہے ہدایت کی دو قسمیں میں نے بتائی ہیں کئی دفعہ بتا چکا ہوں ایک ہدایت ارشاد ایک ہدایت توفیق ہدایت, ہدایت ارشاد کسی کی رہنمائی کر دینا گائیڈ کر دینا کہ مکہ کا راستہ ادھر ہے اور ہدایت توفیق اسے گاڑی میں بٹھا کر مکہ چھوڑ آنا تو انبیاء کرام علی مصلاۃ والسلام بتاتے تھے کہ یہ عمل کرو گے جنت ملے گی ان کاموں سے دور رہو گے جہنم سے بچ جاؤ گے یہ کیا ہے ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق کیا ہے دل میں اطاعت داخل کر دینا عبادت داخل کر دینا ایمان داخل کر دینا بندے کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دینا نماز پڑھنے کی توفیق دے دینا روزہ رکھنے کی توفیق دے دینا تو اللہ تعالیٰ دونوں طرح کی ہدایت کا مالک ہے اس لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں المستقیم یا اللہ ہمیں ہدایت اسرات مستقیم کی سیدھے راستے کی سیدھے راستے کا تعارف کیا ہے فرمایا رمایا اسرات الدین ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے اللہ کا انعام کن پہ ہوا ہے سوری اللہ و رسول اور الائک مع الذین انعم الله علیہم من نبیین و صدیقین و و صالحین اللہ کا انعام ہوا ہے نبیوں پہ صدیقین پہ شہداء پہ اولیاء پہ صالحین پہ تو ہم کہتے ہیں راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا ان کے کی نبیوں کا راستہ اولیاء کا راستہ شہداء کا راستہ لیکن کوئی اس سے یہ مفہوم نہ لے لے کہ نبی علیہ السلاط اسلام کی حدیث چھوڑ کے امام کی بات مانی جا سکتی ہے جہاں پہ امام کی ولی کی شہید کی صدیق کی بات نبی علیہ السلام کی حدیث سے ٹکرائے گی وہاں پہ نبی علیہ السلام کی حدیث پہ عمل کرنا یہ ہدایت ہوگا یہ سلاتے مستقیم ہوگا لیکن مجموعی طور پہ اولیاء کا راستہ راستہ ہے شہداء کا راستہ ٹھیک راستہ ہے لیکن یہ سارے کے سارے معصوم نہیں ہیں معصوم کون ہے تو راستہ ان لوگوں کا جن پہ انعام کیا غیر جن پر نہ غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا غور کیجیے گا میں آپ کی توجہ چاہوں گا جب خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی تو کیا کہا راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا انعام کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے اللہ کی طرف اور جب غضب کی باری آئی تو یہ نہیں کہا گیا کہ تون پن ہوا کہا گیا غیر دل علیہم جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے گئے لیکن جن پر نہ غضب نازل ہوا تیرا اور نہ وہ گمراہ ہوئے لیکن تیرا کا لفظ قرآن کی عیت میں موجود نہیں ہے حالانکہ اللہ رب العزت انعام کرنے والے بھی ہیں اور ناراض ہونے والے بھی ہیں غلط لوگوں پہ اللہ کا غزم نازل ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے غزب جن کے اللہ کا غزم نازل ہوتا ہے کئی لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں کئی لوگوں پہ المغضوب علیہم جن پہ اللہ کا غزب نازل ہوا یہ کون ہے یہودی اور جو گمراہ ہیں وہ کون ہیں عیسائی یعنی کہ عیسائی گمراہ ہیں ان کو سراط مستقیم عام طور پہ مل ہی نہیں سکا جاہل اور مغزوب علیم یہودی ہیں جن کے پاس علم ہے لیکن جان بوجھ کر سراط مستقیم پہ نہیں چلے تو اللہ کا غضب نازل ہوا لیکن یہاں پہ مراد کون ہے حدیث میں آیا کہ جن پہ غضب نازل ہوا وہ یہودی ہیں اور جو گمراہ ہے وہ کون ہے؟ عیسائی ہیں لیکن نبی علیہ صلاحت اسلام نے یہ ایک موٹی مثال دی ہے کہ جن جن پہ اللہ کا غزم نازل ہوا ان کی واد مثال یہودی ہیں ورنہ اور بھی ہیں جن پہ اللہ کا غزم نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں رائے راز سے ہٹے ہوئے ہیں ان کی بہترین مثال عیسائی ہیں ورنہ عیسائیوں کے علاوہ اور بھی ہیں جو رائے راز سے بھٹکے ہوئے ہیں جب بندہ یہ الفاظ کہتا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے نام کیا جن پر نہ غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاد علی ابدی ولی ابدی ماس ال یہ الفاظ بھی میرے بندے کے لیے ہیں اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو جس کا اس نے سوال کیا ہے تو یہاں پہ سوال کس کا کیا ہے ہدایت کا تو اس کو ہدایت ملے گی تو یہ ہے سر فاتحہ کتنی عظیم سورت ہے اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہر نماز کی ہر رکت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے اس موضوع پہ بڑے بڑے علماء کرام نے مستقل طور پہ کتابیں لکھی ہیں یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے کئی لوگ جو ہیں جن کے پاس دین کا گہرا علم نہیں ہے وہ کہہ دیتے ہیں یہ جی مولوی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لگے رہتے ہیں کیا یہ چھوٹی بات ہے نبی علیہ السلام فرمائے کہ سرف آتح کے بغیر نماز نہیں آپ اہمیت بیان کریں اور آپ کہہ دیں جناب یہ چھوٹی سی بات ہے معمولی سی بات ہے یہ وہ اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر مستقل طور پہ امام بخاری نے ایک کتاب لکھی ہے ایک کتاب صرف اس موضوع پہ کہ امام کے پیچھے سرف آاتح کی تلاوت کی جائے گی سرف آتح کی تلاوت کی جائے گی بلکہ حتیٰ کہ امام کے پیچھے بھی تلاوت کی جائے گی اور اسی موضوع پہ امام بہکی نے بھی کتاب لکھی ہے اسی موضوع پہ ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین جنہوں نے ترمندی شریف کی شرح لکھی ہے توحفت الحدی انہوں نے بھی ایک کتاب مستقل اس مسئلے پہ لکھی ہے اور اسی موضوع پہ مستقل کتاب لکھی ہے حافظ محمد محدث گوند نے جو مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے ہیں اور اسی موضوع پہ کتاب لکھی ہے مستقل طور پہ علامہ ارشاد الحق اصری جو اب بھی زندہ ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے توضیح الکلام تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا اہم یہ مسئلہ ہے اس لیے آپ بھی اس مسئلے کو اہمیت دیں جیسے نبی علیہ سات اسلام نے اس مسئلے کو اہمیت دی ہے جناب ابو حریرہ نے اہمیت دی ہے اللہ رب العزت نے سرِ فاتحہ کی کو اہمیت دی ہے اب ہم بڑھتے ہیں ساتویں باب کی طرف باب الجہر ال اسرار الفلا نماز میں اونچی واض سے پڑھنا اور آستہ واض سے پڑھنا یعنی کہ آستہ واس سے تلاوت کرنا اور اونچی وا سے تلاوت کرنا اس بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر چار سو اٹھارہ فور ون ایٹ خواہ اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں امام بخاری ان ابن عباس ان قال جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان سے روایت قارہ وہ کہتے ہیں قالہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیم امر وسکت فیم امر کہ نبی علی الصلاۃ والسلام نے اونچی وا سے تلاوت کی ان نمازوں میں جن میں آپ کو حکم دیا گیا کس چیز کا حکم دیا گیا اونچی وا سے تلاوت کرنے کا وساکہ اور آپ خاموش رہے ان نمازوں میں جن نمازوں میں آپ کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا خاموش رہے کا مطلب کیا یہاں پہ آستہ واس سے تلاوت کی یعنی کہ آپ کو جن نمازوں میں اونچی وا سے تلاوت کرنے کا حکم ملا ان نمازوں میں آپ نے اونچی وا سے تلاوت کی مغرب کی نماز عشاء کی نماز فجر کی نماز مغرب کی پہلی دو رکھتے عشاء کی پہلی دو رکھتے اور فجر کی دونوں رکھتے اور جن نمازوں میں آپ کو آسا واض سے تلاوت کرنے کا حکم ملا ان نمازوں میں آپ نے آسا واضح سے تلاوت کی زور کی نماز اثر کی نماز مغرب کی آخری رقت عشاء کی آخری دو رکھتے عبدالباز کہتے ہیں کہ قرآن نبیو، نبی علیہ وسلم نے تلاوت کی فی ماں ان نمازوں میں جن میں آپ کو حکم دیا گیا کس چیز کا حکم دیا گیا تلاوت کرنے کا مراد کیا یہاں پہ تلاوت کرنے سے اونچی واض سے تلاوت کرنے کا وسا کا تھا فی اور آپ خاموش ہیں ان نمازوں میں جن نمازوں میں آپ کو حکم دیا گیا کس چیز کا خاموشی کا خاموشی سے مراد کیا آستہ واض سے پڑھنا وہ ماں کا مبو کا اور تمہارا رب بالکل بولنے والا نہیں ہے تمہارا رب قطعی طور پہ بھولنے والا نہیں ہے ماں کا میرا نہیں نسیح بھولنے والا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا حکم دیا لیکن نماز کا طریقہ بیان نہیں کیا نماز میں کیا کیا کرنا یہ بیان نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بھول گئے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری کس کی لگائی ہے نبی علیہ سات اسلام کی تو آپ نے پھر جن نمازوں میں اونچی وا سے تلاوت کی ان نمازوں میں ہم اونچی وا سے تلاوت کریں گے جن نمازوں میں آپ نے آسا واضح تلاوت کی ان نمازوں میں ہم آسا واسط کریں گے لخت کاندر فی رسول اللہ وسفت الحسن یقیناً یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات میں بہترین نمونہ ہے یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہی کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اس لیے جیسے آپ نے کیا ہے ویسے کیا جائے گا اس کے بعد باب نمبر آٹھ کیا باب ہے باب ات یہ باب ہے آمین کہنے کے بارے میں حدیث نمبر چار سو انیس فور ون نائن قو اس حدیث کو بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابی حرئی رت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جناب ابو حریرہ سے رویت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا امن الامام و جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو فہم سے پہلے کیا آئی ہے فاہ اس کا مطلب ہے پہلے امام آمین کہے گا مختی بعد میں آمین کہیں گے ایک ساتھ آمین نہیں کہیں گے یہ ان الفاظ کا مطلب ہے لیکن کیا ہم ایسا ہی کریں گے نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے ہم امام کے ساتھ ہی آمین کہیں گے کیوں بھائی حدیث تو کچھ اور کہہ رہی ہے حدیث تو کہہ رہی ہے جب امام آمین کہہ لے تو تب تم آمین کہو تو گزارش یہ ہے کہ جب امام آمین کہہ لے ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ جب امام آمین کہنے کا ارادہ کرے جب امام آمین کہنے کا ارادہ کرے تو تم بھی آمین کہو کیوں بھائی یہ آپ تعویل کیوں کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ ذرا پیچھے جائیے حدیث نمبر چار سو آٹھ کی طرف پیج نمبر ایک سو انیس ایک سو نوے حدیث نمبر چار سو آٹھ کی طرف جائیے اور صفحہ نمبر ایک سو نوے ہے ون نائن زیرو حدیث فور زیرو ایٹ یہاں پہ پیج جو ہے صفحہ جو ہے اس کی آخری لائن چھوڑ دیں اس سے اوپر والی لائن و عیدا قالہ اور جب وہ کہے کون کہے امام کیا کہے غیر المخوب علیہم اللہ علین جب امام غیر المقدوب علم عمین کہے فقول آمین تو تم آمین کہہ دو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر المغوب علم العین جب امام کہہ لے تو مقتدی نے آمین کہنی ہے چاہے امام آمین نہ کہے چاہے امام جہری نمازوں میں آمین آستہ واض سے کہے آپ کو کہا گیا کہ غیر المغوب علم العین جب آپ نے امام سے سن لیا اب آپ کیا کہیں آمین کہیں اور اس ادی سے یہ بھی پتہ چلا کہ غیر المقوب الضالین کے بعد آمین کہہ دینی ہے یہ نہیں ہے کہ غیر المخوب الضالین کے بعد امام آمین کہے گا پھر آمین کہنی ہے تو امام اور مقتدی ایک ساتھ آمین کہیں گے لیکن آغاز کون کرے گا امام کرے گا اچھا اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ امام آمین کہہ رہا ہے امام اونچی واضح سے آمین کہے گا تو مقتدیوں کو پتہ چلے گا اسی لیے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اس حدیث پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا یعنی کہ حدیث نمبر 419 چار سو نیس جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس سے پتہ چلا کہ امام اونچی واضح سے آمین کہے تاکہ مقتدیوں کو پتہ چلے تو وہ بھی آمین کہے امن ام المام فمین تو جب امام آمین کہے جب امام آمین کہے یعنی امام آمین کہنے ان کے اادہ کرے فم تم کیا کرو تم بھی آمین کہو اچھا آمین کا معنی کیا ہوتا ہے قبول فرما اے اللہ یہ دعا قبول فرما فعل نہ ہو کیونکہ کی من وا فقط امین ہو تمین جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی غفیر ما تقدم من دم اس کے گزرے ہوئے گناہ پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یہ <سؤال> آمین کہنے کی فضیلت ہے جب آپ آمین کہتے ہیں اگر آپ کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو کیا ہوگا جس کی مل گئی غفی رحو اسے بخش دیے جائیں گے کیا بخش دیے جائیں گے ما ماتقدماں جو گزر چکے ہیں من بھی اس کے گناہوں میں سے یعنی کہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو یہ آمین کہنے کی فضیلت ہے اور آگے ہے وقال ابن شہاب اور ابن شہاب کہتے ہیں ابن شہاب کون ہے محمد بن مسلم بن عبید اللہ ابن شہاب ظہری امام زہری کے نام سے بھی یہ معروف ہیں امام ابن شہاب ظہوری تابعی ہیں بہت بڑے محدث ہیں یہ اس عدیث کو جو عدیثہ ہم نے پڑھی ہے اس کو نقل کرتے ہیں سعید بن مسیب سے اور ابو سلمہ سے ان کے ان کے دو استاد ہیں ایک سعید بن مسیب اور ایک ابو سلمہ بن عبد عبدالرحمٰن اور وہ دونوں اس عدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو رحرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہ ابن شہاب اس عدیز کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وقال ابن شہاب ابن شہاب ظہری نے کہا وقان رسول اللہ صلی الله عليه وسلم یقول و اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہا کرتے تھے کیا لفظ بولا کرتے تھے آمین یعنی کہ قبول فرما امام زہری کے ابن شہاب کے الفاظ یہاں پہ کیوں لائے گئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اذا امن ام الامام تو امام تعمیر کیسے کرے گا تو کیا لفظ بولے گا آمین یہ لفظ بولے گا اور یہاں پہ آمین سے متعلقہ یہ حدیث بھی بیان کر دوں جسے امام ابن ماجہ اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں کہ یہودی تم پہ کسی بھی معاملے میں کسی بھی چیز کے بارے میں اتنا حسد نہیں کرتے جتنا وہ تم سے حسد کرتے ہیں کس معاملے میں آمین کہنے کے معاملے میں اور السلام علیکم کہنے کے معاملے میں اچھا اگر آمین آستہ واض سے ہمیشہ کہی جائے تو یہودی کیسے حسد کریں گے کیسے چڑیں گے کیسے انہیں غصہ آئے گا جب ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ اونچی واضح سے آمین کہیں گے تو تب جا کے وہ حسد کریں گے انہیں غصہ آئے گا تو نبی علیہ السلام گویا کہ اس حدیث میں ترغیب دے رہے ہیں کہ آمین کا اہتمام کرو اور اونچی وا سے کہو تاکہ وہ حسد کرتے رہیں وہ چڑتے رہیں امام بخاری جناب عبداللہ بن زبیر کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ نماز پڑھائی تو ان کی آمین سے اور ان کے مکلیوں کی آمین سے مسجد گونج اٹھی اور امام بہ کی روایت کرتے ہیں عطا بن ابو ربا سے بہت بڑے تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے مشت حرام میں بیت اللہ شریف میں دو سو صحابۂ اکرام کو دیکھا کہ انہوں نے سر فاتح کے بعد آمین کہی اور اونچی بات سے کہی امام ابو دودی وائل بن حجر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیم کے پیچھے نماز پڑھی آپ نے آمین کہی اور اونچی آواز سے کہی اور اب ہم منتقل ہوتے ہیں باب نمبر نو کی طرف باب فی سلاط الصبحی صبح کی نماز میں تلاوت کرنا حدیث نمبر چار سو بیس فور ٹو زیرو میم اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کا نام کیا امام مسلم انجاب جابر بن سمورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے جابر بن القوفی قالا وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکان یکرف الفجری بقاف القرآن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں سورہ قاف قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے وکان بعد تخفیفا اور اس کے بعد آپ کی نماز ہلکی ہوتی تھی کیا مطلب ہے اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ فدر کی نماز کے بعد آپ کی باقی نمازیں جو ہوتی تھیں وہ ہلکی ہوتی تھیں کیا مطلب فدر کی نماز میں تلاوت لمبی کرتے اور زور کی نماز میں فدر کے مقابلے میں تلاوت ہلکی ہوتی عصر کی نماز میں مغرب کی نماز میں عشاء کی نمازوں میں باقی چار نمازوں میں آپ کی تلاوت پدر کی تلاوت کے مقابلے میں ہلکی ہوتی ہے۔ ایک مطلب یہ ہے اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جابر بن ثمورہ کہتے ہیں کہ میں آپ نے ایک دن سورہ کاف القرآن مجید کی تلاوت کی فدر کی نماز میں اور اس کے بعد آپ کی تلاوت ہمیشہ ہلکی ہی رہی جیسے ہی سور کاف کی ہلکی ہے ایسے ہلکی ہی رہی یعنی کہ اس کے بعد میں نوٹ کرتا رہا کہ آپ کی تلاوت ہلکی رہی اس کے بعد سورہ کاف سے بڑھ کر آپ تلاوت نہیں کرتے تھے عام طور پر تو یہ دونوں مفہوم لیے جا سکتے ہیں ترجمہ پھر سن لیں کہ نبی علیہ نماز فدر میں سورہ کاف و المجید کی تلاوت کیا کرتے تھے یہ سورت کس بارے میں ہے 26 میں اس بارے میں وکان صلاح اور آپ کی نماز باد اس کے بعد تخفیفہ ہلکی ہوتی تھی ہلکی رہی ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی نماز میں آپ ساٹھ سے سو آیتیں تلاوت کیا کرتے تھے ساٹھ سے لے کر کتنی آیتیں سو ایتیں میں ذرا ابھی یہ کرانکلنگ کھول کے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ساٹھ ایتیں کتنا یہ ساٹھ ایتیں تقریباً ڈیڑھ پاؤ بنتا ہے یہ سورہ بکرا اگر آپ لے لیں تو وہ دستقام سا لقو میں اس ایت کے آخر میں ساٹھ ایتیں پوری ہو رہی ہیں تو ساٹھ ایتوں سے لے کر ان کبھی ساٹھ پڑھ لی آپ نے کبھی ستر پڑھ لیتے کبھی اسی ایتیں پڑھ لیتے کبھی نوے پڑھ لیتے کبھی سو پڑھ لیتے آپ دیکھتے ہیں سو کہاں پہ ہو رہی ہیں سو ایتے اگر آپ کہیں گے تو وہ آدھے سپارے سے بھی کام آگے چلا گیا ہے بل اخترحم المین تو آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کی تلاوت کتنی لمبی ہوتی تھی آج اگر کوئی امام صاحب لمبی تلاوت کر دیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تو کہا ہے کہ مقتدیوں کا خیال رکھو ہلکی تلاوت کرنی چاہیے آپ نے لمبی تلاوت کر دی ہے بھائی نبی علیہ السلام نے کہا ہے تلاوت ہلکی ہونی چاہیے تو خود بھی آپ ہلکی کرتے تھے وہ ہلکی کیا تھی وہ ہلکی آدھاس بارہ تھی وہ ہلکی دو ایتیں نہیں تھی وہ ہلکی تین ایتیں نہیں تھی آپ نے کہا ہلکی تلاوت کرو تو ہلکی ہونے میں معیار خود آپ ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کا قول کچھ اور ہو عمل کچھ اور ہو کہتے کچھ اور ہو کرتے کچھ اور ہو اگر آپ نے کہا مقتدیوں کا خیال رکھو نماز میں تو آپ سے بڑھ کر مقتدیوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا کتنا مزہ آتا ہوگا صحابہ کے نام کو تلاوت نبی علی صلاح السلام کی آواز بھی پیاری انداز بھی پیارا اور اللہ کا کلام سنتے ہوں گے اللہ اکبر اب باب نمبر دس باپ القلا ظہری ولاصری ظہور اور اثر کی نمازوں میں تلاوت کرنا حدیث نمبر چار سو اکیس فور ٹو ون قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابي قتاده تقال ابو قتاده حارث بن ربي رضي الله تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاولىين من صلاه الظهر بفاتحه الكتاب وسورتين کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فر من و کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے پھر مِنْ اول ظہری نماز ظہر کی پہلی دو رقطوں میں اولیین پہلی دو رکاتعینی رقطیں نماز ظہر کی پہلی دو رکتوں میں تلاوت کیا کرتے تھے کس کی رفاتر کتاب سورہ فاتحہ کی وصول تعینی اور دو سورتوں کی ان کے پہلی دو رقطوں میں سورہ فاتحہ کے بعد مزید تلاوت بھی کرتے تھے سورہ فاتحہ کے بعد بھی اور پہلی رقت میں بھی سلف آتہ کے بعد تلاوت کرتے اور دوسری رکعت میں سور فاتح کے بعد تلاوت کون سی نمازوں کی بات ہو رہی ہے زور کی نماز کی فی فلا پہلی رکعت میں تلاوت کو لمبا کرتے طول قرات کو تلاوت کو لمبا کرتے فی فلا پہلی رکعت میں کس نماز کی بات ہو رہی ہے زور کی وہ یقر الفطانیہ اور دوسری میں تلاوت کو مختصر کر دیتے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے اس میں وضاحت آئی ہے کہ ظہر کی پہلی دو رقطوں میں آپ تقریباً تیس تیس ایتیں پڑھتے کتنے پڑھتے اور آخری دو رکت پہلی دو رکت پہلی رکت میں آپ تیس ایتیں پڑھتے اور آخری دو رقطوں میں اس سے آدھی تلاوت کرتے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی تلاوت کا معیار کیا تھا تیس ایتیں زور کی نماز میں تو یہ تو ایک پاؤ ہو گیا زور کی نماز میں, میں ایک پاؤ ہو گیا وَيُسْمِ الْآیتَ اور کبھی کبھی ایت کوئی ایت سنا دیا کرتے تھے یعنی کہ نماز تو سرری ہے زور کی زور کی نماز وہ ہے جس میں تلاوت اونچی جی واضح نہیں ہوگی آستہ واضح ہوگی ایسی نماز کو سرری کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی کوئی ایت آپ سنا دیا کرتے تھے کیونکہ کوئی کوئی آیت تھوڑی سی اونچی وا سے پڑھ لیتے تھے جس سے پہلی دوسری صف کے لوگوں کو سمجھا جاتی تھی کہ آپ کیا تلاوت کر رہے ہیں وکان بات وسور تعین اور عصر کی نماز میں آپ تلاوت کرتے تھے سر فاتحہ کی وسورطعینی اور دو سورتوں کی وکان قبول فل اولا اور پہلی میں آپ تلاوت کو لمبا کرتے وقانقول فرقاتل <الْعُعَا> ہاں تو یہ یعنی کہ اثر کی نماز کی گفتگو بھی ختم ہو گئی اور یہ جو ابھی تک ہم نے زور اثر کی نماز کے بارے میں پڑھا ہے یہ ابو کتادہ والی جو حدیث ہے اس حدیث کو آپ کیا نام دیں گے ابو کتادہ صحابی والی حدیث زور اثر کی نماز کے بارے میں تو اس عدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ آخری دو رقطوں میں آپ صرف کیا پڑھتے تھے سورہ فاتحہ یعنی کہ سر کے بعد تلاوت نہیں کرتے تھے لیکن ایک اور ادی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کبھی کبھی عصر کی آخری دو رقطوں میں بھی زہر کی آخری دو رقطوں میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کسی اور چیز کی تلاوت کر لیا کرتے تھے تو ظہر کی پہلی دو رختوں میں عصر کی پہلی دو رختوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے مزید تلاوت بھی کریں گے اور زہر اور عصر کی آخری دو رختوں میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد کبھی تلاوت کر لیں کبھی نہ کریں دونوں طرح مسئلہ وعدے ہو گیا جی چلیں گے اثر کی گفتگو ختم ہوئی اب وکان کا آپ صبح کی نماز کی پہلی رکت میں تلاوت کو لمبا کرتے اور یو قصل اور دوسری میں تلاوت کو مختصر رکھتے اور آگے کیا وفی روایت الرہما اور ان دونوں کی ایک روایت میں ایک ان دونوں کی بخاری مسلم امام بخاری امام مسلم دونوں کی ایک نویت میں ہے وہ یکرافر رقاتی نل اقرا یہ نہیں بھی کتاب اور آپ تلاوت کرتے تھے آخری دو رکتوں میں سورہ فاتحہ کی یعنی کہ صرف سورہ فاتحہ کی تو ابو قطعۃ رضی اللہ عنہ کے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آخری دو رکتوں میں آپ سورہ فاتحہ پہ اکتفا کرتے تھے سورہ فاتحہ کے بعد مزید تلاوت نہیں کرتے تھے اور ابو سعید خدری کی تلاوت کی کی حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ آخری دو رختوں میں بھی سورہ فاتح کے بعد تلاوت کرتے تھے اس لیے کبھی آپ اس پہ عمل کر لیں کبھی اس پہ عمل کر لیں ٹھیک ہے ابو سعید خدری کی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے اور کتب میں بھی موجود ہے لیکن حوالے کے طور پہ آپ مسلم شریف لکھ سکتے ہیں اور نمبر ہوگا چار سو باون جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آخری دو رقطوں میں سورہ فاتح کے بعد مزید تلاوت کرنا بھی درست ہے حدیث نمبر چار سو بائیس فور ٹو ٹو مین اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں امام مسلم جابر بن ثمورا جناب جابر بن سمورا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ وہی صحابی ہیں جو حدیث نمبر چار سو بیس میں ہیں جابر بن ثورالفی قال وہ کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں سورہ واللیل ادا یکشا کی تلاوت کیا کرتے تھے سورہ لیل کی وفیل العصر اور عصر کی نماز میں نہ و اس جیسی کسی صورت کی تلاوت کرتے تھے وفل صبح ہی اور صبح میں صبح کی نماز میں اط وا اس سے لمبی صورت کی تلاوت کرتے تھے کس سے لمبی زور کی نماز سے لمبی تو یہاں پہ جابر بن ثمورہ نے جو آپ کی تلاوت بیان کی ہے زور کی نماز میں وہ کیا ہے سورہ ولی دا اکشا اور یہ تلاوت جو ہے یہ تقریباً ایک صفحہ بنتا ہے ایک پیج بنتا ہے تو آج کل عام طور پہ نمازی اسی حدیث پہ عمل کرتے ہیں اس سے آگے نہیں بڑھتے اور بلکہ سچ پوچھیں تو اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا جو امام زور اثر کی نماز میں سورہ ولی دا اشاہ کی تلاوت کر لے اس کے مقتدی اس پہ رادی نہیں ہوں گے ایک دن تو خموش ہو جائیں گے اگر مسلسل ایسا کرے گا تو کہیں گے مولوی صاحب خرید ہے ہمارا کاروبار ہے ہم ہماری جوب ہے ہمارے بچے ہیں ہمارے مسائل ہیں تو بہرحال یہ با اس وقت ہم حدیث پڑھ رہے ہیں بنیادی طور پہ زہر عصر کی تلاوت کے بارے میں تو یہاں پہ ایک نمونہ آپ کا یہ بھی سامنے آ گیا کہ آپ سورہ ولی دا یفشا اور اس جیسی کسی سورت کی تلاوت کر لیا کرتے تھے زہر عصر کی نمازوں میں اس کے بعد حدیث نمبر چار سو تیئیس فور ٹو تھری مین جن کے اس عدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں امام مسلم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال جناب ابو سعید خدری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں لقد کانت صلاۃ ظہری تقام قام یقیناً ظہر کی نماز کی اقامت کہی جاتی تقام کام و اکامت کہی جاتی فی الدحب راہب البقی تو کوئی جانے والا جاتا کس جانب جاتا بقی کی جانب جنہوں نے عمرہ وغیرہ کیا وہ جانتے ہیں کہ مصن نبوی سے بکی کس سائیڈ پہ ہے تو فید حب تو کوئی جانے والا بکی کی طرف جاتا کب اقامت ہو جانے کے بعد فیقی حا تو اپنی حاجت کو پورا کرتا کیا پیشاب کرتا پخانہ کرتا یعنی کہ اس زمانے میں یا تو بکی قبرسان نہیں بنا ہوگا یا پھر بکی کا کچھ حصہ قبرسان ہوگا اور باقی خالی پڑا ہوگا لوگ وہاں پیشاب وغیرہ کرتے ہوں گے کیونکہ کچھ عادی یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بکی میں لوگ بے کے لیے بھی آتے تھے لین دین کے لیے بھی آتے تھے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یقیناً زور کی نماز کی قیامت کہہ دی جاتی تو کوئی جانے والا بکی جاتا فیک دی حاجت تو اپنی حاجت کو پورا کرتا پیشاب کرتا یا پخانا کرتا تم میں تو پھر کیا کرتا ودو کرتا سم یاتی پھر وہ آتا کس طرف مسجد کی طرف وہ رسول اللّہ وسلم پھر رکاتل اولا جب کہ و حالیہ ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں ہی ہوتے دیکھیے کتنی لمبی نماز ہے اقامت ہوئی ہے نماز قائم ہو گئی ہے اب یہ آدمی گیا ہے پیشاب پہانے کے لیے اور کہاں گیا ہے قریب میں واش روم نہیں ہے وکی میں گیا ہے جنگل میں گیا ہے اور پیشاب خانہ کیا ہے سنجا کیا ہے وضو کیا ہے مسجد میں آیا ہے اور نبی علیہ السلام ابھی تک کس رکعت میں ہے بیشتر. پہلی رقت میں رسول کیوں بھی ابھی تک پہلی رکعت میں ہیں ہے اسے اس نماز اس رکعت کو لمبا کرنے کی وجہ سے من یہ ہو گیا سبب یا تعلی اور ماں مصدریہ ہے جو بعد والے فیل کو مصدر میں کر دے گا تو کیا مانا ہم کر رہے ہیں آپ کے اس رکت کو لمبا کرنے کی وجہ سے آپ ابھی تک پہلی رکت میں ہوتے ہیں تو یہ ہے نبی علی صلی اللہ علیہ السلام کا اسوا آپ کا نمونہ نمازوں میں تلاوت کے بارے میں اور فی الحال بات ہو رہی ہے زور اور اثر کی نماز میں تلاوت کی یہ باب اپنے اختتام کو پہنچا اب ہم آگے بڑھتے ہیں مغرب کی نماز میں تلاوت کی طرف باب نمبر گیارہ باب القراطف المغرب مغرب کی نماز میں تلاوت کرنا حدیث نمبر چار سو چوبیس فور ٹو فور کاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا رضی اللہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ویت ہے کہ بے شک انہوں نے کہا انفلی سمی آتح وہوا یقراسلاۃ عرفا کہ بے شک ام فضل نے سمی انہیں سنا کن کو عبداللہ بن عباس کو ام فضل نے عبداللہ بن عباس کو سنا واہ یکرہ جب کہ وہ تلاوت کر رہے تھے کون عبداللہ بن عباس کس کی تلاوت کر رہے تھے سورہ ولمر عرفا کی اس پارے کی آخری سورت اچھا جی ام الفضل نے عبداللہ عبدالحب عباس کی تراوت کہاں سن لی کہاں یہ کٹے ہوئے بھائی ام الفضل ان کی کیا لگتی ہیں ان کی ماں ہیں ام الفضل کیا عبداللہ بن عباس کی ماں ہیں اور نبی علی علیہ السلام کے چچا عباس کی وائف ہے بیگم ہیں اور نبی علی اللہۃ وسلام کی بیگم میمونہ بنت تہارت ہلالیہ رضی اللہ عنہ کی یہ بہن ہے تو آپ کے چچا عباس آپ کے ہمظلف بھی لگتے ہیں یعنی کہ ام الفضل ان کا نام کیا ہے لبابا ان کا نام کیا ہے لبابا ام الفضل تو ان کے فضل کی والدہ کیونکہ عبداللہ ابن عباس کے بھائی کا نام کیا تھا فضل فضل بن عباس تو اس کی مناسبت سے ان کی کنیت کیا پڑ گئی ام الفضل لیکن نام کیا ہے لبابا لبابا بن تہارت الہلالیہ ہلالی ان کا قبیلہ ہوا تو لبابا اور ممونا دونوں کیا ہیں بہنیں ہیں ایک بہن جناب عباس کے گھر میں اور ایک بہن نبی علیہ السلام کے گھر میں اور آپ نے جب شادی کی ہے ممونہ رضی اللہ عنہ سے تو ممونہ بڑی عمر کی تھیں بہت بڑی عمر کی تو شادی کیوں کی ان پہ شفقت کرتے ہوئے ان پہ مہربانی کرتے ہوئے کیونکہ وہ بیوہ ہو چکی تھی تو بہرحال یہ ہے ام الفضل تو عبد بن عباس کہتے ہیں کہ ام الفضل نے سامیا تو انہیں سنا کس کو عبداللہ بن عباس کو ان کے اپنے بارے میں عبداللہ بن عباس کہہ کہنے کہ ام الفضل نے انہیں سنا یعنی کہ ان کو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں وہ ہوا یکرا جب کہ وہ تراوت کر رہے تھے وہ کون عبداللہ بن عباس کس کی تراوت کارے تھے سورہ المرسلاتی قرفا کی فقالت تو وہ کہنے لگی کون کہنے لگی ام الفضل کہنے لگیں یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے واللہ اللہ کی قسم لقد ذکرتنی یقیناً تو نے مجھے یاد کروا دی ہے بقراءتی کا اپنی تلاوت کے ساتھ کیا یاد کروا دی ہاد یہ صورت ہاد سورا کا تعلق ذکرت سے بھی ہو سکتا ہے اور کرا کا سے بھی ہو سکتا ہے اللہ کی قسم یقیناً تو نے مجھے یاد کروا دیا ہے اس صورت کی تلاوت کے ساتھ مجھے ت نے ایک چیز یاد کروا دی یعنی کہ اللہ کی قسم تو نے اس صورت کی تلاوت کر کے مجھے یاد کروا دی ہے کیا ایک چیز وہ کیا چیز وہ اس کی وضاحت اگلے جملے سے معلوم ہو رہی ہے کہتی ہیں ان بے شک یہ یہ کیا یہ سورت سورہ سلاتا بے شک یہ سورت آخر ما سمیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہ آخری وہ چیز ہے جو میں نے نبی علیہ سات والسلام سے سنی ہے یکرو بھی اس حال میں کہ آپ اس کی تلاوت فرما رہے تھے فی الغربی کون سی کون سی نماز میں نمازے مغرب میں تو ام الفضل کہہ رہی ہیں بیٹا تو نے سرب المرسلات آج تلاوت کی ہے تو تیری تلاوت سن کے مجھے یاد آ گیا کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کی جو آخری تلاوت میں نے سنی ہے وہ کیا ہے وزمر صلاح تھی عرفا کی اور آپ اس کی تلاوت کب کر رہے تھے کہاں کر رہے تھے مغرب کی نماز میں کر رہے تھے اور بخاری شریف کی ایک اور روایت میں جس کا نمبر ہے فور فور وہاں پہ یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ پھر نبی علی علیہ سات اسلام نے اس کے بعد ہمیں کوئی نماز نہیں پڑھائی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر آخری نماز کون سی پڑھائی ہے مغرب کی لیکن دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آخری نماز جو آپ نے صحابہ کرم کو پڑھائی تھی وہ زور کی نماز تھی اب اس حدیث سے لگ رہا ہے کہ وہ مغرب کی نماز اس حدیث سے زور کی نماز تو کون سی بات ٹھیک ہوگی دونوں باتیں ٹھیک ہیں جو نماز آپ نے مسجد میں سب کو پڑھائی ہے بطور امام وہ زور کی نماز ہے لیکن آپ نے گھر میں نماز پڑھی ہے مغرب کی تو اس میں آپ تلاوت کر رہے تھے کس کی سورہ المرسلاد کی گھر میں پڑھ رہے تھے یہ کیسے پتا چلا نسائی شریف کی روایت سے نسائی شریف کی روایت میں وضاحت آئی ہے کہ گھر میں آپ پڑھ رہے تھے تو گھر میں جب آپ نے نمازیں پڑھی ہیں تو ان نمازوں میں سے جو نماز آپ نے مغرب کی پڑھی اس میں آپ نے سورہ ومرسلا عرفا کی تلاوت کی ہے تو اس سے کیا پتا چلا اچھا جی اول المرسلات عرفہ اس کے بارے میں بتائیں کتنے صفحے بنتے ہیں اور منواز اور نماز کون سی ہے مغرب کی میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ امام صاحب کے اوپر خام خام ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ایک حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ کے رسول فرمایا تھا مکتیوں کا خیال رکھو صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جناب والا ایتے ہیں پچاس اگرچہ چھوٹی چھوٹی آتے ہیں پچاس ہیں اور یہ میں جو قرآن کریم میرے پاس ہے اس میں اڑھائی پیج بن رہے ہیں اڑھائی صفحے بن رہے ہیں اور کچھ قرآن پاک نسخوں میں یہ دو صفحے بنتے ہیں چلیں آپ دو لے لیں اور نماز کون سی آپ یہ دیکھیں مغرب کی اور یہ بات صحیح ہے کہ عام طور پہ مغرب کی نماز میں آپ چھوٹی صورتوں کی تلاوت کرتے تھے یہ بات بالکل صحیح ہے لیکن کبھی کبھی آپ نے یہ لمبی تلاوت بھی کی ہے میں آپ کو اس وقت بطور مقتدی مخاطب کر رہا ہوں بطور امام نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نماز پڑھائیں تو اتنی لمبی صورتیں پڑھنا شروع کر دیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کا امام اگر کبھی پڑھے تو آپ صبر کریں میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں اس کے بعد حدیث نمبر چار سو پچیس فور ٹو فائیو قوف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا جبیر مطعم قال جناب جبیر بن متمس ہے وہ کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرا مغرب بطور میں نے نبی علیٰۃ السلام کو سنا کہ آپ مغرب کی نماز میں سورہ طور کی آپ نے تلاوت کی میں نے آپ کو سنا کہ آپ نے مغرب کی نماز میں سورہ ہاں جی یہ لمبی ہے سورہ مرسلات سے کہ چھوٹی ہے یہ اس سے بھی لمبی ہو گئی اور نماز وہی مغرب کی نماز وہی مغرب کی اور آپ نے سورہ طور کی تلاوت کی ہے بطوری و کتابی مستور یہ تائش منس پا ہے اور یہ کب کا واقعہ ہے یہ جب نبی علی صلاحت والسلام نے بدر کی لڑائی لڑ لی تھی اور کئی کافروں کو قیدی بنایا تھا تو ان کے بارے میں آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے جوبیر بن متم آئے تھی اس وقت تک یہ کافر تھے انہوں نے آپ سے سورہ طور کی تلاوت سنی ہے بطور کافر یعنی کی یہ نماز میں شامل نہیں تھے یہ بیٹھے ہوئے تھے نبی علی صلی اللہ علیہ السلام نے سور و طور کی تلاوت کی بلکہ یہ جب بعد میں مسلمان ہوئے تب انہوں نے حدیث بیان کی اور یہ جب حدیث بیان کی کہنے لگے کہ جب میں نے تلاوت سنی اور نبی علی صلاحم نے یہ عید پڑھی ام خلکو من غیر ان ام شی الخالقون کیا یہ لوگ ایسے ہی پیدا ہو گئے ان کا خالق کوئی نہیں ہے یا یہ خود اپنے خالق ہیں یہ اور اس سے آگے پیچھے والی آیتیں جب سنی بیرم بی کہتے ہیں قریب تھا کہ میرا دل اڑ جاتا پھٹ جاتا قرآن نے اتنا اثر ڈالا اسی وقت سے یہ متاثر ہونا شروع ہو گئے تھے اور بعد میں پھر مسلمان ہوئے تو مسلمان ہو کر یہ حدیث بیان کی ہے تو جو بیر بی متم کہتے ہیں کہ میں نے نبی علی علیہ السلام کو سنا کہ آپ نے مغرب کی نماز میں سورہ وطور کتابی مستور کی تلاوت کی اب ہم آتے ہیں باب نمبر بارہ کی طرف کیا باب ہے باب فی العشاء عشاء کی نماز میں تلاوت کرنا حدیث نمبر چار سو چھبیس فور ٹو سکس قف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا انل برا برا سے روایت ہے برا کا پورا نام کیا برا بن عازم رضی اللہ تعالن ہو کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرن کہ بے شک نبی علیہ سات السلام ایک سفر میں تھے فی عشا عفی احدر رقعۃ نبطینی وزیطون تو آپ نے عشاء کی نماز میں دو رقطوں میں سے ایک میں تلاوت کی سورہ وطینی وزیطون کی تو عشاء کی نماز میں سورہ وطینی وزیطون کی تلاوت کرنا آپ سے ثابت ہے اور یہ آپ نے دو رکھتوں میں سے ایک میں یہ تلاوت کی ہے اور نسائی شریف میں وضاحت آئی ہے کہ وہ پہلی رقط میں آپ نے تلاوت کی تھی وطینی وزیت ان کی تو عشاء کی نماز میں یہ تلاوت بھی مناسب ہے وزاد فی روایت لہما اور اضافہ کیا ہے کس نے ان کے برا بن اعظم نے فی روایت لہما بخاری مسلم کی ایک روایت میں اضافہ کیا ان کے اس میں اضافہ آیا ہے کیا اضافہ آیا ہے کہ براہ بن اعظم کہتے ہیں فما سمے تو احادن احسن سوتن او قرا تم کہ میں نے وہ عشاء کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی سورہ وطین و سیتون کی تلاوت آپ نے کی کہتے ہیں فما سمے تو احادن میں نے کسی کو نہیں سنا جو آواز کے لحاظ سے یا تلاوت کے لحاظ سے آپ سے اچھا ہو آپ سے بہتر ہو جتنی آواز آپ کی پیاری تھی جتنی تلاوت آپ کی عمدہ تھی اتنی عمدہ تلاوت میں نے کبھی کسی کی نہیں سنی اتنی پیاری آواز میں نے کبھی کسی کی نہیں سنی کیا بات ہے نبی علیہ صلاح کی ہر چیز میں سب سے آگے ہیں آواز دیکھ لیں حسن و جمال دیکھ لیں کد و کامت دیکھ لیں گفتگو کا انداز دیکھ لیں اعلیٰ قسم کی عربی دیکھ لیں عمدہ ترین اخلاق دیکھ لیں جو اللہ نے آپ کو رنگ دیا تھا وہ دیکھ لیں جو چہرہ دیا تھا وہ دیکھ لیں ہر چیز میں سب سے آگے تو برا کیا کہتے ہیں فما سمی حدن میں نے کسی کو نہیں سنا احسن سعودن جو آواز کے لحاظ سے یا تلاوت کے لحاظ سے من ہو آپ سے اچھا ہو آپ سے بہتر ہو اس کے بعد ہے باب نمبر تیرہ باب صفت الرکوی و سجودی رکوع سعید اور اعتدال کا بیان اعتدال سے مراد ہے یہاں پہ قوما رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اس حال کو کیا کہتے ہیں اردو میں قوما تو رکوع سعید اور قومے کا بیان یا اس کا طریقہ حدیث نمبر چار سو ستائیس فور ٹو سیون قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام مخالی کا اور امام مسلم کا انل برا اقال برا بن اعظم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کان رکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و سجودہ بین سیدینی وفام رقوی ما خلقیام خل القعودہ قریب من کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکو اور آپ کا سجدہ اور دو سجدوں کے درمیان آپ کا بیٹھنا یعنی کہ بین السجدتین سے پہلے باقاعدہ طور پہ بیٹھنے کا لفظ نہیں ہے لیکن بینہ اسی کے متعلق ہے اس لیے یہاں سے سمجھ آ رہی ہے کہ نبی علیہ صل... نبی علی ساتُ السلام کا رکوع اور آپ کا سعیدہ اور دو سعیدوں کے درمیان بیٹھنا وحیدارفع احمد رقو عیم اور جب آپ رکوع سے اٹھتے یعنی کہ آپ کا اٹھنا یہ ما قد القیام القود اس کو دو آپ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں اس کو آگے بڑھیں قریب امن صوا یعنی کہ تقریباً یہ برابر برابر تھا جناب برا کہنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ صلاحت والسلام کا رکوع آپ کا سجدہ دو صدیوں کے درمیان بیٹھنا اور قوما یہ چاروں چیزیں تقریباً برابر برابر تھیں اور آج کل ہم کیا کرتے ہیں دو سجدوں کے درمیان اچھی طرح بیٹھتے ہی نہیں ہیں اور صحابی کہہ لیں آپ کا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا سجدے کے برابر ہوتا تھا رقو کے بعد کھڑے ہونا رقو کے برابر ہوتا تھا بلکہ یہ چاروں چیزیں تقریباً برابر برابر تھیں قریب تقریباً من سوائی برابر برابر تھیں اور, اور, اور, اور کیا کہتے ہیں ما خلل قیاما و ما سوائے قیام کے ولقلودہ اور تشہد کے ان کے قیام جو تھا وہ آپ کا لمبا ہوتا تھا کیونکہ اس میں کیا کرتے تھے تلاوت کرتے تھے قیام سے مراد ہے رکوع سے پہلے جو ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ قیام مراد ہے اور اعو سے مراد تشہد یعنی کہ آپ کا قیام اور آپ کا تشہد یہ دو چیزیں لمبی ہوتی تھیں لیکن باقی چار چیزیں جو ہیں یہ تقریباً برابر برابر تھیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے پاک و ہند کی نمازیوں میں نہ رکوع کے بعد صحیح طرح کھڑے ہوتے ہیں نہ سد سجدوں کے درمیان صحیح طرح بیٹھتے ہیں اور صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں رکوع اور سعیدے کے برابر برابر ہوتی تھی تقریبا اس کے بعد حدیث نمبر چار سو اٹھائیس فور ٹو ایٹ خوف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخالی کا اور امام مسلم کا ابن عباس رضی اللہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ سے ویت ہے وہ کہتے ہیں قالِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان مجھے حکم دیا گیا ہے اور آپ کو حکم دینے والا کون ہوگا اللہ تعالیٰ اور حکم دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آ رہی ہے اس پہ عمل کرنا کیا ہے واجب ہے ضروری ہے تو آپ فرما رہے ہیں امیر تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سیدا کروں اعلیٰ سباتی آدم سات ہڈیوں پہ سات آدم کا کون سی سات ہڈیاں جی آگے ذات آ رہی ہے عال جب ہاتی پشانی پہ پشانی کا نام لیا اور ساتھ اشارہ کدھر کی کیا ناک کی طرف کیونکہ یہ ایک ہی اڈی ہے یہ ایک ہی اڈی ہے پشانی کا نام لے کے اشارہ کیا ناک کی طرف جو پشانی پوری صحیح کی صحیح زمین پہ لگائے گا اس کی ناک خود ہی زمین پہ لگ جائے گی تو فرمایا عالل جب ہاتی پشانی پہ وہ اشار آپ دیکھیں یہ چیز بریکٹ میں آئی ہے کہ وہ اشارہ بدی ہی اور آپ نے اشارہ کیا بدی ہی اپنے ہاتھ کے ساتھ اللہ انفی اپنی ناک کی طرف یعنی کہ پشانی کہتے ہوئے اشارہ کدھر کی کیا ناک کی طرف تو کتنی اڈیاں ہو گئیں ایک ابھی ایک اڈی کا تذکرہ ہوا ہے کیونکہ ناک اور پشانی کی اڈی ایک ہی ہے ولیدئی اور دونوں ہاتھوں پہ سیدا کس پہ ہوگا دونوں ہاتھوں پہ یہ بھی زمین پہ لگائے جائیں گے ور رکواتے ہی اور دونوں گھٹنوں پہ کتنی ہڈیاں ہو گئی پانچ ان کے پشانی اور ناک ایک دو ہاتھ کتنی ہو گئی تین اور دونوں گھٹنیں کتنی ہو گئی پانچ وہ اطراف القدم اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پہ کتنی ہو گئی سات تو سیدہ ان پہ کرنا ضروری ہے اگر ان میں سے کوئی چیز زمین پہ نہیں لگی تو آپ کا سجدہ خطرے میں پڑ جائے گا کئی لوگ سجدے میں کیا کرتے ہیں پاؤں زمین سے اٹھائے رکھتے ہیں پورے سجدے میں تو سیدہ تو پھر نی... نہ ہوا اور کئی لوگ جو ہیں وہ ناک کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ان معاملات میں احتیاط سے کام لیا جائے اور آگے فرماتے ہیں ولا نقفی تسیا بشار پہلے بتایا کہ مجھے حکم ملا کہ سات ہڈیوں پہ سجدہ کروں اب بتا رہے ہیں اور کیا حکم ملا ہے اور یہ حکم ملا ہے کہ لا نقفی تسیابا کہ ہم کپڑوں کو نہ سمیٹیں اور بالوں کو نہ سمیٹیں کس میں نماز میں خصوصاً سجدے میں یعنی کہ آپ کی ہر چیز سجدہ کرے آپ کی پشانی سجدہ کرے آپ کی ناک سجدہ کریں آپ کے دونوں ہاتھ سجدہ کریں آپ کے دونوں گٹنے اور آپ کے پاؤں کی انگلیاں سجدہ کریں آپ کے پاؤں سجدہ کریں اور آپ کے بال بھی صحیح کریں اور آپ کا کپڑا بھی صحیح دا کریں تو ان لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے جو نماز میں کیا کرتے ہیں وہ نماز میں اس کو ایسے فولڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کفوں کو آستینوں کو کیا کیے ہوتے ہیں فولڈ کیے ہوتے ہیں فولڈ نہ کریں خصوصاً سیدے میں کپڑے سمیٹنا نہیں کپڑوں کو بھی سجدہ کرنے دیں بالوں کو بھی سجدہ کرنے دیں اس لیے مردوں کو خصوصی طور پہ بالوں کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے بالوں کو سمیٹ لینا اور ان کو جمع کر لینا نہیں ان کو بھی سجدہ کرنے دیں اس کے بعد حدیث نمبر چار سو انتیس قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان بن مالک جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اے تدیلو فسجودی سیدے میں اعتدال اختیار کرو سیدے میں درمیانی راہ اختیار کرو درمیانی راہ کیا مطلب یعنی کہ نہ اپنے بازو زمین پہ بچھاؤ اور نہ بازوؤں کو پہلو کے ساتھ لگاؤ اعتدار اختیار کرو سجدے میں بلا یب ست اور تم میں سے کوئی بھی کوئی نہ بچھائے ذرا ہی اپنے بازو اپنی کلائیاں ان بسا تلکلبی کتے کی طرح بچھانا یعنی کہ کتے کو آپ نے بیٹھے ہوئے دیکھا ہوگا اس نے اپنے بازو زمین پہ لگائے ہوتے ہیں آپ فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی بھی سجدے میں یہ حرکت نہ کرے بلکہ کیا کرنا ہے سجدے میں اپنی کلائیاں اٹھا کر رکھنی ہاتھ لگائیں گے زمین پہ اور کلائیاں کونیاں اٹھا کر رکھیں گے اور ان کو پہلو سے بھی دور رکھیں گے اور یہ سجدہ کا طریقہ مردوں کے لیے ہے کہ عورتوں کے لیے یہ دونوں کے لیے ہے سب کے لیے ہے لیکن مجھے افسوس ہے پاک و ہند کی عام طور پہ عورتیں عجیب و غریب طریقے سے سجدہ کرتی ہیں اور اس فرق جو فرق انہوں نے رکھا ہوا عورتوں نے پردے کے نام پہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے السجود سجدے میں اتدال کرو بلاب ست احدم در مساط القلب عورتوں میں سے کوئی اپنے بازو ایسے نہ بچھائے امبساط الکلبی جیسے کتا بچھاتا ہے دیکھیے کتے کی حرکت ہے اور اتنی غلط حرکت ہے کہ آپ نے اس حرکت کو تشبیح کس سے دی ہے کتے کے ساتھ دے دی ہے اس کے باوجود پاک ہند کی عورتوں کا سعدے میں بازو زمین پہ بچھا لینا بہت بڑی جرت ہے بہت بڑی جسالت ہے تو اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی نماز ٹھیک کریں اگر یہ چیز دین کا حصہ ہوتی کہ عورتیں جو ہیں وہ بازو زمین پہ بچائیں تو نبی علیہ السلام عورتوں کو ضرور خبردار کرتے اس کے بعد حدیث نمبر چار سو تیس میم اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں امام مسلم انل برا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے رویت ہے آلا وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجتا جب تم سجدہ کرو فضا کفئی کا تو اپنی ہتھیلیاں رکھ دو کہاں زمین پہ ہتھیلیاں زمین پہ رکھنی ہیں اس انداز سے ورفع مرف کا اور اپنی کونیاں اٹھا لو کونیوں کو کیا کرو اٹھا لو یعنی کونیوں کو زمین پہ نہیں لگنے دینا اپنی کلائیوں کو اپنے بازو کو زمین سے اٹھا کر رکھنا ہے عرفا اٹھا لو برفاقی کا اپنی کوہنیوں کو حدیث نمبر چار سو اکتیس میم اسے بیان کرنے والے امام مسلم ہیں اب میمونہ پہلے ام فضل آئی تھی ان کی بہن حدیث نمبر چار سو چوبیس میں اب میمونہ آ گئی ہیں ممونہ بے تہارس قالت وہ کہتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد جب نبی علی ست اسلام سعیدہ کرتے تو کیسے کرتے یعنی کہ آپ اس انداز سے کرتے کہ آپ کی کونیاں اور آپ کے بازو زمین سے اٹھے ہوئے ہوتے اور وہ پیڑ سے بھی دور ہوتے صورت حال کیسے ہو جاتی دیکھیے ذرا کہ جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کے بازو اس قدر اٹھے ہوئے ہوتے کہ لو شاعت بہ متن اگر کوئی بکری کا بچہ چاہتا ان تمرا کہ گزرے یہ دہی آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سے آپ کی بغلوں کے نیچے سے لمرت رت البتہ وہ گزر سکتا تھا آپ دیکھیے کتنے آپ کے بازو اونچے ہوں گے اگر کوئی بکری کا بچہ چاہتا بہما بکری کا بچہ بےڑ کا بچہ اگر کوئی بکری کا بچہ چاہتا انتمرہ کے گزرے بہن یہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سے لمرت البتہ وہ گزر سکتا تھا تو یہ ہے نبی علیہ اللہ کا طریقہ سیدہ کرنے کے لحاظ سے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازیں نبی علی السّلاۃ اسلام کے طریقے کے مطابق بنانے کی توفیق دے کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جس میں بار بار کہا گیا ہے کہ اس عبادت کو نبی علی السلاۃ کے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے اپنے اپنے مسلک کے مطابق نہیں اپنے اپنے بزرگوں کے مطابق نہیں اپنے اپنے پیروں کے مطابق نہیں بلکہ صلو کمار عی تمو ایسے نماز پڑھو جیسے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے شریعت نماز کا کتنا اہتمام کر رہی ہے کتنی حدیثیں ہیں نماز کے بارے میں آپ کی ایک ایک چیز نقل کی جا رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں نبی علی صلاحت واللام کی پیروی کریں آپ کی سدا کریں اللہ رب العزت ہماری نمازیں درست فرمائے اور انہیں قبول فرمائے اور ہمیں حدیث کا علم لینے کی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں استقامت دے شیطان کی کوشش ہوگی کہ ہم یہ احادیث ترک کر دیں یہ دورہ ادھورا چھوڑ دیں اسے ناقص چھوڑ دیں لیکن ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس میں ڈٹے رہنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے اللہ سے توفیق مانگنی ہے اللہ آپ سب کو جزائخیر دیں وہ آخرداعانہ الحمد للہ رب العالمین